جناب میر مہدی صاحب دہلوی بہت دنوں میں آئے کہاں تھے بارے آپ کا مزاج خوش ہے میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں میرن صاحب خوش ہیں ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے یہاں تک مٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے قد اس کا کتنا لمبا ہے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں رنگ کیسا ہے جب یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم و جسمانیات میں سے نہیں ایک اعتبار محض ہے وجود اس کا صرف تعقل میں ہے سی مرخ کا سا اس کا وجود ہے یعنی کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں بس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارے نہ ہونے کی دلیل ہے می خو ہم از خدا و نمی خو ہم از خدا دیدن حبیب را و نہ دیدن رقیب را لف و نشر مرتب ہے می خا ہم خدا دیدن حبیب را خواهم از خدا ندیدن رقیب را بر خار و زار و, خستا و سوگوار معنی تو اس میں موجود ہیں مگر بول چال ٹکسال باہر ہے ایک جملے کا جملہ مقدر چھوڑ دیا ہے اور پھر اس بھونڈی طرح سے کہ جس کو المانا فی بتن شاعر کہتے ہیں یہ شعر اساتذہ مسلم الثبوت اس میں سے کسی کا نہیں ہے کوئی صاحب ہوں گے کہ انہوں نے لوگوں کو حیران کرنے کے واسطے یہ شعر کہہ دیا اور کسی استاد کا نام لے دیا کہ یہ ان کا ہے تذکیر و تانیس کا کوئی قائدہ منذبت نہیں کہ جس پر حکم کیا جائے جو جس کے کانوں کو لگے جس کو جس کا دل قبول کرے اس طرح کہے رتھ میرے نزدیک مذکر ہے یعنی رتھ آیا لیکن جمع میں کیا کروں گا ناچار مونس بولنا پڑے گا یعنی رتھیں آئی خبر منس ہے با اتفاق مگر کاغذ اخبار اس کو خود سمجھ لو کہ تمہارا دل کیا قبول کرتا ہے میں تو مذکر کہوں گا یعنی اخبار آیا پیر ہوئی یا ہوا یہ منطق عوام کا ہے ہمیں اس سے کچھ کام نہیں ہم کہیں گے کہ دشمبا ہوا پیر کا دن ہوا نری پیر ہوئی یا پیر ہوا ہم کیوں بولیں گے بلبل میرے نزدیک معنس ہے جمع اس کی بلبلیں توتی بولتا ہے بلبل بولتی ہے بھائی اس عمر میں مفتی و مشتحد بن نہیں سکتا اپنا اندیا لکھتا ہوں جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے آٹھ دسمبر اٹھارہ سو ترسٹھ نجات کا طالب غالب میری جان مقدر مذکر اور تقدیر منس ہے کون کہے گا فلانے کی مقدر اچھی ہے کون کہے گا کہ ڈھمکے کا تقدیر برا ہے یہ مسئلہ صاف ہے مجبضب نہیں کوئی بھی مقدر کو مونس نہ کہتا ہوگا تم کو تردد کیوں ہوا جوان مرد جوان بخت جوان دولت جمع عمر جمع سال جمع مرگ یہ الفاظ مقررہ اہل زبان ہیں کبھی مقلوب و معقوص نہیں آتے لو کہو اب اور کیا لکھوں سر راہ کی منڈیر کے پاس جو تخت بچھا ہے اس پر بیٹھا ہوا دھوپ کھا رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں جاڑا پڑ رہا ہے ہمارے پاس شراب آج کی اور ہے کل سے رات کو نری انگیٹھی پر گزارا ہے بوتل گلاس موقوف، غالب منشی صاحب سیف الحق میاں داد خاں کو دعا گلشن بعض کے نزدیک معنث اور بعض کے نزدیک مذکر ہے قلم دہی قلت ان کا یہی حال ہے کوئی مونص کوئی مذکر بولتا ہے میرے نزدیک دہی اور قلت مذکر ہے اور قلم مشترک چاہو مذکر کہو چاہو مونث مگر گلشن مذکر مناسب ہے پھلکی یا پھلکا تنہا بمانی محض ہے ہلکی پھلکی ہلکا پھلکا یوں آئے تو درست ورنہ لغ اور یہ جو پھلکا آپ پتلی چپاتی کو کہتے ہیں یہ دوسرا لغت ہے پھلکے کبھی کوئی نہ بولے گا پانی وانی حکا وکا یوں کہیں گے نراوانی وانی اور نرا وقع نہ کہیں گے ہلکا پھلکا ہلکی پھلکی کہیں گے صبک چیز کو نرا پھلکا یا نری پھلکی نہ کہیں گے تذکیر و تانیس کے باب میں مرزا رجب علی بیگ سے مشورہ کر لیا کرو اور دبتے ہوئے حروف بھی ان سے پوچھ لیا کرو جنوری یا فروری اٹھارہ سو اکسٹھ غالب میر مہدی مجروح بھائی تم تو لڑکوں کی سی باتیں کرتے ہو جو ماجرا میں نے سنا تھا وہ البتہ موجب تشویش تھا تمہاری تحریر سے وہ تشویش رفع ہو گئی پھر تم کیوں ہائے واویلا کرتے ہو اوپر کہا کہ موافق ہے ماتحت کا حاکم جو مخالف تھا سو گیا پھر کیا قصہ ہے قات برہان کے مسودے سب میں نے پھاڑ ڈالے اس واسطے کہ ہر نظر میں اس کی صورت بدلتی گئی وہ تحریر بالکل مشوش ہو گئی ہاں اس کی نقلیں صاف کے جن میں کسی طرح کی غلطی نہیں نواب صاحب نے کر لی ہیں ایک میرے واسطے ایک بھائی او الدین خان کے واسطے میری ملک کی جو کتاب ہے اس کی جلد بند جائے تو تم کو بطریق مستعار بھیج دوں گا تم اس کی نقل لے کر میری کتاب مجھ کو پھیر دینا اور یہ امر بعد محرم واقع ہوگا مگر یہ یاد رہے کہ جو صاحب اس کو دیکھیں گے وہ ہرگز نہ سمجھیں گے صرف برہان قاتے کے نام پر جان دیں گے کئی باتیں جس شخص میں جمع ہوں گی وہ اس کو مانے گا پہلے تو عالم ہو دوسرے فن لغت کو جانتا ہو تیسرے فارسی کا علم خوب ہو اور اس زبان سے اس کو لگاؤ ہو اساتذہ صلف کا کلام بہت کچھ دیکھا ہو اور کچھ یاد بھی ہو چوتھے منصف ہو ہٹ دھرم نہ ہو پانچویں طبع سلیم اور ذہن مستقیم رکھتا ہو موجہ اور کج فہم نہ ہو نہ یہ پانچ باتیں کسی میں جمع ہوں گی اور نہ کوئی میری محنت کی داد دے گا فہمائش کا لفظ میاں بدھا ولد میاں جمعہ اور لالا گنیش داس ولد لالا بیرو ناتھ کا گھڑا ہوا ہے میری زبان سے کبھی تم نے سنا ہے اب تفصیل سنو امر کے سیغے کے آگے شین آتا ہے تو وہ امر مانی مسدری دیتا ہے اور اس کو حاصل بل مسدر کہتے ہیں سوختن مسدر سوزد مزارے سوز امر سوزش حاصل بالمصدر اسی طرح ہے خواہش و کاہش و گزارش و آرائش و وش و فرمایش فهمیدن فارسی الاصل نہیں ہے فہم تھا سیغ امر فہمد سے نکلا تھا الف اور یہ کہاں سے آیا فہمای تو نہیں ہے جو فہمایش درست ہو کہیں فرمایش کو اس کا نظیر گمان نہ کرنا وہ مصدر اصلی فارسی فرمودن ہے فرماید مظاہرے فرمای امر حاصل مصدر فرمایش اگست اٹھارہ سو اٹھاون غالب صاحب عالم مارحروی پیر و مرشد زبان فارسی مردے کا مال ہے عرب کے ہاتھ بطریق یغمہ آیا ہے جس طرح چاہیں صرف کریں وہ میاں صاحب ہانسی کے رہنے والے بہت چوڑے چکلے جناب عبد الواس فرماتے ہیں کہ بے مراد صحیح اور نا مراد غلط ارے تیرا ستیہ ناس جائے بے مراد اور نامراد میں وہ فرق ہے جو زمین و آسمان میں ہے نامراد وہ کہ جس کو کوئی مراد کوئی خواہش کوئی آرزو بر نہ آوے بے مراد وہ کہ جس کا صفح ضمیر نقوش مدہ سے سادہ ہو از قسم بے مدہ او بے غرض اور بے مطلب حسبۃ لللہ ان دونوں امروں میں کتنا فرق ہے نا کام اور نا پرواہ اور نہ درست اور ناچار کہ یہ مخفف نا چارہ اور نا ہار کہ یہ مخفف نہ ہے اور نا مراد اور نہ انصاف یہ سب درست ہیں ہاں کہاں گئے ہانسی والے معلم واللہ نہ قطیل فارسی شعر کہتا ہے اور نہ غیاس الدین فارسی جانتا ہے میرا یہ خط پڑھو یہ نہیں کہتا کہ خواہی نہ خواہی پڑھو قوت ممیزہ سے کام لو ان غولوں پر لانت کرو سیدھی راہ پر آ جاؤ اگر نہیں آتے تو تم جانو تمہاری بزرگی پر اور مرزا تفتہ کی نسبت پر نظر کر کے لکھا ہے نہیں کہتا کہ خواہی نہ خواہی میری تحریر کو مانو مگر اس کھتری بچے سے اور اس معلم سے مجھ کو کمتر نہ جانو عربی کا حرف اور ہے اور فارسی کا قاعدہ اور ہے سمجھو یا نہ سمجھو تم کو اختیار ہے عقل کو کام فرماؤ غور کرو سمجھو عبد سے پیغمبر نہ تھا قتیل برہما نہ تھا واقف غوثل اعظم نہ تھا میں یزید نہیں ہوں شمر نہیں ہوں مانتے ہو مانو نہ مانو تم جانو اپریل اٹھارہ سو انسٹھ اجی مرزا دفتا. دیکھو پھر تم دنگا کرتے ہو وہی بیش و بیشتر کا قصہ نکلا غلطی میں جمہور کی پیروی کیا فرض ہے نیم گناہ و نیم نگاہ و نیم ناز یہ روزمرہ اہل زبان ہے نیم بمانی اندک ورنہ گناہ کا آدھا اور نگاہ کی ادوار اور ناز آدھا یہ محملات میں ہے ان چیزوں کا مناسبہ کیا اگر تم کو نیم گناہ پسند نہیں تازہ گناہ رہنے دو خستے، بستے بست غوز خونے دانے آوارے بیچارے ہزار لفظ ہیں کہ ان کے آگے جب یائے توحید آتی ہے تو اس کی علامت کے واسطے حمزہ لکھ دیتے ہیں زرے گر کھلا شاہ آ گب ایسے الفاظ کے آگے اگر تہتانی آتی ہے تو زر ہی گر کھلا ہی شاہی آ لکھ دیتے ہیں ہاں صاحب یہ تم نے اور بابو صاحب نے کیا سمجھا ہے کہ میرے خط کے سرنامے پر املی کے محلے کا پتہ لکھتے ہو میں بلی ماروں میں رہتا ہوں املی کا محلہ یہاں سے بے مبالغہ آدھ کوس ہے وہ تو ڈاک کے ہر کارے مجھ کو جانتے ہیں ورنہ خط ہرزا پھرا کرے آگے کالے صاحب کے مکان میں رہتا تھا اب بلی مارو میں کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں املی کا محلہ کہاں اور میں کہاں نظر شگفتن و گوش شگفتن ہم نہیں جانتے اگر منچی هر گو تفتا تفتار، مالان نور الدین ظهورین لکاو. نزار راز خون دلم گل در آستین. خونش مگو، بگو که ز چشمم چمن چکید. یه نسمج نه که چمن از چشم چکیدن، شگفتن گوش و نظر کی مانند غرابت رکھتا ہے یہ خنفشانی چشم کا استعارہ ہے اور خوفشانی صفت چشم ہو سکتی ہے اگر نظر کا خوش ہونا اور کان کا شاد ہونا جائز ہوتا تو ہم اس کا استعارہ بشگفتگی کر لیتے خوش ہونا جب صفت چشم و گوش نہ ہو ہم کیا کریں یاد رہے یہ نکات سوائے تمہارے اور کو میں نہیں بتاتا ہوں میری بات کو غور کر کے سمجھ لیا کرو میں پوچھنے سے اور تکرار سے ناخوش نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہوں مگر ہاں ایسی تکرار جیسی بیش اور بیشتر کے باب میں کی تھی ناگوار گزرتی ہے کہ وہ شریح تومت تھی مجھ پر جو میں آپ لکھوں گا تم کو اس کے لکھنے کو کیوں منع کروں گا اسد صاحب دو زبانوں سے مرکب ہے یہ فارسی متعارف ایک فارسی ایک عربی ہر چند اس منطق میں لغات ترکی بھی آ جاتے ہیں مگر کم تر میں عربی کا عالم نہیں مگر میرا جاہل بھی نہیں بس اتنی بات ہے کہ اس زبان کے لغات کا محقق نہیں ہوں علماء سے پوچھنے کا محتاج اور سند کا طلبگار رہتا ہوں فارسی میں مبدۂ فیاض سے مجھے وہ دستگاہ ملی ہے کہ اس زبان کے قواعد و ضوابط میرے ضمیر میں اس طرح جاگوزی ہیں جیسے فولاد میں جوہر اہل پارس میں اور مجھ میں دو طرح کے تفاوت ہیں ایک تو یہ کہ ان کا مولد ایران اور میرا مولد ہندوستان دوسرے یہ کہ وہ لوگ آگے پیچھے سو دو سو چار سو آٹھ سو برس پہلے پیدا ہوئے ہیں کیا ہسی آتی ہے کہ تم مانند اور شاعروں کے مجھ کو بھی یہ سمجھے ہو کہ استاد کی غزل یا قصیدہ سامنے رکھ لیا یا اس کے قوافی لکھ لیے اور ان کافیوں پر لفظ جوڑنے لگے لا حول ولا قوت اللہ باللہ بچپن میں جب میں ریختہ لکھنے لگا ہوں لعنت ہے مجھ پر اگر میں نے کوئی ریختہ یا اس کے قوافی پیش نظر رکھ لیے ہوں صرف بحر اور ردیف کافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل قصیدہ لکھنے لگا تم کہتے ہو نذیری کا دیوان وقت تحریر قصیدہ پیش نظر ہوگا اور جو اس کے قافیے کا شعر دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوگا واللہ اگر تمہارے اس خط کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس زمین میں نذیری کا قصیدہ بھی ہے جائے آ کے وہ شعر بھائی شاعری معنی آفرینی ہے قافیہ پیمائی نہیں ہے زمان لفظ عربی ازمنا جمع دونوں طرح فارسی میں مستعمل زمان یک زمان ہر زمان زمان زمان درین زمان اور دران زمان سب صحیح اور فصیح جو اس کو غلط کہے وہ گدھا بلکہ اہل فارس نے مثل موج و موجہ یہاں بھی ہے بڑھا کر زمانہ استعمال کیا ہے یک زمان کو میں نے کبھی غلط نہ کہا ہوگا سادی کے شعر لکھنے کی کیا حاجت سنو میاں میرے ہم وطن یعنی ہندی لوگ جو وادی فارسی دانی میں دم مارتے ہیں وہ اپنے قیاس کو دخل دے کر ضوابط ایجاد کرتے ہیں جیسا وہ گھاگھس الو عبد الواسِ ہاسوی لفظ نامراد کو غلط کہتا ہے اور یہ اللو کا پٹھا قتیل صفوت کدا و شفقت کدا و نشتر کدا کو اور ہمہ عالم و ہمہ جا کو غلط کہتا ہے کیا میں بھی ویسا ہی ہوں جو یک زمان کو غلط کہوں گا فارسی کی میزان یعنی ترازو میرے ہاتھ میں ہے لاہمد لاہ شکر ستائیس ماہ اگست اٹھارہ سو باسٹھ غالب مولوی محمد عبد الرزاق شاکر پیر و مرشد ایک شمع ہے دلیل سہر سو خاموش ہے یہ خبر ہے پہلا مصرہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے یہ مبتدا ہے شب غم کا جوش یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ظلمت غلیظ، سہر نا پیدا گویا خلق ہی نہیں ہوئی ہاں ایک دلیل صبح کے وجود پر ہے یعنی بجھی ہوئی شمع اس راہ سے کہ شمع و چراغ صبح کو بجھ جایا کرتے ہیں لطف اس مضمون کا یہ ہے کہ جس شے کو دلیل صبح ٹھہرایا ہے وہ خود ایک سبب ہے من جملہ اسباب تاریکی کے پس دیکھا چاہیے جس گھر میں علامت صبح معیت ظلمت ہوگی وہ گھر کتنا تاریخ ہوگا متقابل ہے مقابل میرا رک گیا دیکھ روانی میری تقابل اور تضاد کو کون نہ جانے گا نور و ظلمت شادی و غم راحت و رنج وجود و ادم لفظ مقابل اس مصرے میں بمانی مرجع ہے جیسے حریف کہ بمانی دوست بھی مستعمل ہے مفہوم میں شعر یہ کہ ہم اور دوست از روح خوی و عادت ہم دیگر ہیں وہ میری تباہ کی روانی دیکھ کر رک گیا غزل بعد اصلاح کے پہنچتی ہے آپ اپنی طرف سے اس کو استصلاح سمجھتے ہیں اور میں اس کو اپنی جانب سے استفادہ جانتا ہوں واسلام غالب منشی نبی بخش حقیر بھائی موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنا نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے مجھ کو تم سے بڑا تعجب ہے کہ اس بیت کے معنی میں تم کو تامل رہا اس میں دو استفام آ پڑے ہیں کہ وہ بطریق تانو تاریز معشوق سے کہے گئے ہیں موت کی راہ نہ دیکھوں کیوں نہ دیکھوں میں تو دیکھوں ہی گا کہ بن آئے نہ رہے کیونکہ موت کی شان میں سے یہ بات ہے کہ ایک دن آئے ہی گی انتظار ضائع نہ جائے گا تم کو چاہوں کیا خوب کیوں چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یعنی اگر تم آپ سے آئے تو آئے اور اگر نہ آئے تو پھر کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے گویا یہ عاجز معشوق سے کہتا ہے کہ اب میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں اس میں یہ خوبی ہے کہ بن بلائے بغیر آئے نہیں رہتی تم کو کیوں چاہوں کہ اگر نہ آؤ تو تم کو بلا نہ سکوں بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے تم کو چاہوں الگ ہے کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے تم نے غور نہ کی ورنہ خود بخود کیفیت اس تاریخ و استفام کی حاصل ہو جاتی موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنا نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے اسد اللہ کا <تصفح> دل کے ماہے دو ہفتہ منشی ہر گوپال تفتا تحریر میں کیا کیا سحر ترازیاں کرتے ہیں <تصفيق> اب ضرور پڑا ہے کہ ہم بھی جواب اسی انداز سے لکھیں سنو صاحب یہ تم جانتے ہو کہ زین العابدین خاں مرحوم میرا فرزند تھا اور اب اس کے دونوں بچے کہ وہ میرے پوتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں اور دم بدم مجھ کو ستاتے ہیں اور میں تحمل کرتا ہوں خدا گواہ ہے کہ میں تم کو اپنے فرزند کی جگہ سمجھتا ہوں پس تمہارے نتائج تبا میرے مانوی پوتے ہوئے جب ان عالم سورت کے پوتوں سے کہ مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے مجھ کو دوپہر کو سونے نہیں دیتے ننگے ننگے پاؤں میرے پلنگ پر رکھتے ہیں کہیں پانی لڑاتے ہیں کہیں خاک اڑاتے ہیں میں نہیں تنگ آتا تو ان مانوی پوتوں سے کہ ان میں یہ باتیں نہیں ہیں کیوں گھبراؤں گا آپ ان کو جلد میرے پاس بس ڈاک بھیج دیجیے کہ میں ان کو دیکھوں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر جلد ان کو تمہارے پاس بصبیل ڈاک بھیج دوں گا حق تعالیٰ تمہارے عالم صورت کے بچوں کو جیتا رکھے اور ان کو دولت و اقبال دے اور تم کو ان کے سر پر سلامت رکھے اور تمہارے مانوی بچوں یعنی نتائج طباء کو فروغ شہرت اور حسن قبول عطا فرماوے اسد اللہ کیوں مہاراج کول میں آنا اور جناب منشی نبی بخش صاحب کے ساتھ غزل خانی کرنی اور ہم کو یاد نہ لانا مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیوں کر جانا کہ تم مجھ کو بھول گئے کول میں آئے اور مجھ کو اپنے آنے کی اطلاع نہ دی نہ لکھا کہ میں کیوں کر آیا ہوں اور کب آیا ہوں اور کب تک رہوں گا اور کب جاؤں گا اور بابو صاحب سے کہاں جا ملوں گا خیر اب جو میں نے بے حیائی کر کے تم کو خط لکھا ہے لازم ہے کہ میرا قصور معاف کرو اور مجھ کو ساری اپنی حقیقت لکھو تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی غزلیں بابو صاحب کی میرے پاس موجود ہیں اور اصلاح پا چکی ہیں اب میں حیران ہوں کہ کہاں بھیجوں بھائی ایک دن شراب نہ پیو یا کم پیو اور ہم کو دو چار سطرے لکھ بھیجو کہ ہمارا دھیان تم میں لگا ہوا ہے جنوری اٹھارہ سو باون اسد اللہ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منوگے بھی اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھرو سے جیتا ہوں یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہوں بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہر خط لاتا ہے ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو میری دل لگی ہو جاتی ہے دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے یہ کیا سبب دس دس بارہ بارہ دن سے تمہارا خط نہیں آیا یعنی تم نہیں آئے خط لکھو صاحب نہ لکھنے کی وجہ لکھو آدھ آنے میں بخل نہ کرو ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو سوموار ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھاون غالب میاں تمہاری خیر و آفیت معلوم ہوئی غزل نے محنت کم لی بھائی کا ہاتھرس سے آنا معلوم ہوا آمیں تو میرا سلام کہہ دینا یہ تمہارا دعا گو اگرچہ اور امور میں پایا عالی نہیں رکھتا مگر احتیاج میں اس کا پایا بہت عالی ہے یعنی بہت محتاج ہوں سو دو سو میں میری پیاس نہیں بجھتی تمہاری ہمت پر سو ہزار آفرین جے پور سے مجھ کو اگر دو ہزار ہاتھ آ جاتے تو میرا قرض رفع ہو جاتا اور پھر اگر دو چار برس کی زندگی ہوتی تو اتنا ہی قرض اور مل جاتا یہ 500 تو بھائی تمہاری جان کی قسم متفرقات میں جا کر سو ڈیڑھ سو بچ رہیں گے سو وہ میرے صرف میں آمیں گے مہاجنوں کا سودی جو قرض ہے وہ بقدر پندرہ سو سولہ سو کے باقی رہے گا اور وہ جو سو بابو صاحب سے منگوائے گئے تھے وہ صرف انگریز سوداگر کے دینے تھے قیمت اس چیز کی جو ہمارے مذہب میں حرام اور تمہارے مشرب میں حلال ہے سو وہ دے دیے گئے یقین ہے کہ آج کل میں بابو صاحب کا خط ماں ہنڈوی آ جاوے اسد اللہ بھائی جس دن تم کو خط بھیجا تیسرے دن ہر ہردیو سنگھ کی ارضی اور پچیس کی رسید اور پانچ کی ہنڈوی پہنچی تم سمجھے بابو صاحب نے پچیس ہردیو سنگھ کو دیئے اور مجھ سے مجرہ نہ لیے بہرحال ہنڈوی بارہ دن کی یادی تھی چھ دن گزر گئے تھے چھ دن باقی تھے مجھ کو صبر کہاں متی کاٹ کر روپے لے لیے قرض متفرق سب ادا ہو گیا بہت سبک دوش ہو گیا آج میرے پاس سینتالیس نقد بکس میں اور چار بوتل شراب کی اور تین شیشے گلاب کے توشہ خانے میں موجود ہیں الحمدللہ للہ اعلی احسان ہی اسد اللہ مہربانی نامہ پہنچا دل میرا اگرچہ خوش نہ ہوا لیکن ناخوش بھی نہ رہا بہرحال مجھ کو کہ نالائق و زلیل ترین خلائق ہوں اپنا دعا گو سمجھتے رہو کیا کروں اپنا شیوا ترک نہیں کیا جاتا وہ روش ہندوستانی فارسی لکھنے والوں کی مجھ کو نہیں آتی کہ بالکل بھاٹوں کی طرح بکنا شروع کریں میرے قصیدے دیکھو تشبیب کے شعر بہت پاؤ گے اور مدح کے شعر کم تر نثر میں بھی یہی حال ہے نواب مصطفیٰ خان کے تذکرے کی تقریض کو ملاحظہ کرو کہ ان کی مدح کتنی ہے مرزا رحیم الدین بہادر حیا تخلص کے دیوان کے دیباچے کو دیکھو وہ جو تقریض دیوان حافظ کی بموجب فرمائش جان جا کو بہادر کے لکھی ہے اس کو دیکھو کہ فقط ایک بیت میں ان کا نام اور ان کی مدح آئی ہے اور باقی ساری نثر میں کچھ اور ہی مطالب ہیں واللہ اللہ اگر کسی شہزادے یا امیرزادے کے دیوان کا دیباچہ لکھتا تو اس کی اتنی مدح نہ کرتا کہ جتنی تمہاری مدح کی ہے ہم کو اور ہماری روش کو اگر پہچانتے تو اتنی مدح کو بہت جانتے قصہ مختصر تمہاری خاطر کی اور ایک فقرہ تمہارے نام کا بدل کر اس کے عوض ایک فقرہ اور لکھ دیا ہے اس سے زیادہ بھٹائی میری روش نہیں ظاہرہ تم خود فکر نہیں کرتے اور حضرات کے بہکانے میں آ جاتے ہو وہ صاحب تو بیشتر اس نظم و نثر کو محمل کہیں گے کس واسطے کہ ان کے کان اس آواز سے آشنا نہیں جو لوگ کے قتیل کو اچھے لکھنے والوں میں جانیں گے وہ نظم و نثر کی خوبی کو کیا پہچانیں گے مئی اٹھارہ سو غالب بھائی یہ جو تم کو فر کے لفظ میں تردد ہوا اور ایک سوکھا سہما شعر ظہوری کا لکھا بڑا تعجب ہے یہ لفظ میرے ہاں پنج آہنگ میں دس ہزار جگہ آیا ہوگا فر اور فرح لفظ فارسی ہے مرادف جاہ کے بس جاہ کو اور اس کو کس نے کہا ہے کہ بغیر ترکیب دیے نہ لکھیے علی جاہ اور سکندر جا اور مظفر فر اور فریدوں فیر یوں بھی درست اور صرف جاہ اور فر یوں بھی درست اور ایک بات تم کو معلوم رہے کہ اس پورے خطاب کو خطاب بہادری کہنا بہت بیجا ہے سنو خطاب کے مراتب میں پہلے تو خانی کا خطاب ہے اور یہ بہت ضعیف ہے اور بہت کم ہے مثلا ایک شخص کا نام ہے میر محمد علی یا شیخ محمد علی یا محمد علی بیگ اور اس کو خاندانی بھی خانی نہیں حاصل بس جب اس کو بادشاہ وقت محمد علی خان کہہ دے تو گویا اس کو خانی کا خطاب ملا اور جو شخص کہ اس کا نام اصلی محمد علی خان ہے یا تو وہ قوم افغان سے ہے یا خانی اس کی خاندانی ہے بادشاہ نے اس کو محمد علی خان بہادر کہا پس یہ خطاب بہادری کا ہے اس کو بہادری کا خطاب کہتے ہیں اس سے بڑھ کر خطاب دولگی کا ہے یعنی مثلا محمد علی خان بہادر اس کو منیر الدولہ محمد علی خان بہادر کہا اب یہ خطاب دولگی کا ہوا اس کو بہادری کا خطاب نہیں کہتے اب اس خطاب پر افزائش جنگ کی ہوتی ہے منیر الدولہ محمد علی خان بہادر شوکت جنگ ابھی ختاب پورا نہیں ہوا پورا جب ہوگا کہ جب ملک بھی ہو پس پورے ختاب کو ختاب بہادری لکھنا غلط ہے یہ واسطے تمہارے معلوم رہنے کے لکھا گیا ہے اسد اللہ شفیق میرے لالا ہر پال تختہ میرا قصور معاف کریں اور مجھ کو اپنا نیازمند تصور فرمانے آپ کا پارسل اور آپ کا خط سابق کو عنایت نامہ حال پہنچا جواب نہ لکھنے کی دو وجہ ایک تو یہ کہ میں بیمار چار مہینے سے تپ لرزہ میں گرفتار دم لینے کی طاقت نہیں خط لکھنا کیسا بارے اب فرصت ہے دوسری وجہ یہ کہ کول تو معلوم مگر مکان آپ کا نہیں معلوم خط لکھوں تو کس پتے سے لکھوں ہاں آپ نے سرنامے پر چاہے گرمابا لکھا میں یہ نہیں لکھ سکتا کس واسطے کہ یہ ہمام کے کنیں کی مٹی خراب کر کر اس کو چاہے گرمابا لکھا ہے اسماؤ آلام کا ترجمہ فارسی میں کرنا بخلاف دستور تحریر ہے بھلا اس شہر میں ایک محلہ بلی ماروں کا ہے اب ہم اس کو گربہ کشاں کیوں کر لکھیں یا املی کے محلے کو محلہ تمر ہندی کس طرح لکھیں بہرحال ناچار تمہاری خاطر سے احمق بننا قبول کیا اور وہی لفظ محمد لکھ کر خط بھیج دیا ہے جواب یہ ہے کہ بھائی میرا دل اب شیر و سخن و امارت و ریاست و دین و دنیا اور مرگ و زیست تو کفر و اسلام سے سرد ہو گیا ہے مگر تمہاری خاطر سو یہ خوب یاد رہے کہ جتنی دیر میں تم ایک نئی غزل لکھ سکتے ہو مجھ سے اتنے عرصے میں آپ کی ایک غزل کو اصلاح نہیں دی جاتی جلدی نہ کرو اور میرے طور پر رہنے دو انشاءاللہ تعالی اس قدر تمہاری جو کہ از قسم غزلیات ہیں وہ سب دیکھ کر بھیج دوں گا نصف دیوان سابق دیکھ چکا ہوں نصف باقی ہے مگر اب خدا کے واسطے جب تک یہ آپ کا کلام نہ پہنچے اور کلام نے بھیجیے کہ میں گھبرایا جاتا ہوں جون اٹھارہ سو چون اسد اللہ خاں صاحب دیباچہ و تقریر کا لکھنا ایسا آسان نہیں ہے کہ جیسا تم کو دیوان کا لکھ لینا کیوں روپیہ خراب کرتے ہو اور کیوں چھپواتے ہو اور اگر یوں ہی جی چاہتا ہے تو ابھی کہے جاؤ آگے چل کر دیکھ لینا اب یہ دیوان چھپوا کر اور تیسرے دیوان کی فکر میں پڑو گے تم تو دو چار برس میں ایک دیوان کہہ گے میں کہاں تک دیباچہ لکھا کروں گا مدعا یہ ہے کہ اس دیوان کو اس دیوان کے برابر ہو لینے دو اب کچھ قصیدہ اور ربائی کی فکر کیا کرو دو چار برس میں اس قسم سے جو کچھ فراہم ہو جاوے دوسرے دیوان میں اس کو بھی درج کرو صاحب جہاں تقتی میں الف نہ سمائے وہاں کیوں لکھو اپریل مئی اٹھارہ سو پچپن اسد منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب کہیے کیا گرمی پڑتی ہے اور کیوں کر گزرتی ہے خوب ہوا جو بیگم کو روزہ نہ رکھوایا خدا کرے بخار کا آنا بھی موقف ہو گیا ہو مجھ کو اطلاع دیجے گا منشی عبدال صاحب احتیاط رکھیں اور روزہ نہ رکھیں ورنہ خدا جانے طبیعت میں کیا فساد پیدا ہو جائے گا واقعی میاں تفتہ دیوان کی نقل کر رہے ہیں اور لاہور بھیجیں گے مجھ سے خفا ہیں حکم تھا کہ اس دیوان کا دیباچہ لکھ میں نے کہا صاحب تم ہر سال ایک دیوان لکھو گے میں دیباچہ کہاں تک لکھا کروں گا اس کے بعد انہوں نے خط نہیں بھیجا میں بھی ان کو خط نہ لکھوں گا اور دیکھوں کب تک مجھ کو یاد نہیں کرتے دیباچہ لکھنا بھائی کیا آسان ہے کلیجا کورچنا پڑتا ہے نثر کی فکر نظم سے کم نہیں اس گرمی میں کہاں لکھوں کیا لکھوں ایک بار ان کی خاطر کر دی اور ایک دیباچہ لکھ دیا سو اس بار بھی اس کا صلا مجھ کو یہ ملا تھا کہ آپ ناخوش ہو گئے تھے اور مجھ کو لکھا تھا کہ تو نے میری حجو ملیح کی ہے جب میں نے لکھا کہ بھائی تم میرے مقابل نہیں میرے معارض نہیں میرے یار ہو شاگرد کہلاتے ہو لانت اس یار پر کے یار کی حجو ملیح لکھے اور ہزار لانت اس استاد پر کے اپنے شاگرد پر چشمک کرے اور اس کی حجو ملیح لکھے تب کچھ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے تھے تمہاری جان کی قسم دیباچہ نہ لکھنا اس راہ سے نہیں بلکہ مجھ میں اب دم باقی نہیں خدا جانے میں جیتا کیوں کروں عید بقرعید نوروز کے قصائد غور کرو دو دو تین تین برس سے بالکل موقوف ہیں غرض اس تحریر سے یہ ہے کہ میرا عذر بجا اور ان کا غصہ بے جا ہے آپ کو معلوم رہے زیادہ زیادہ اسد اللہ لو صاحب اور تماشا سنو آپ مجھ کو سمجھاتے ہیں کہ تفتہ کو آزردہ نہ کرو میں تو ان کے خط کے نہ آنے سے ڈرا تھا کہ کہیں مجھ سے آزردہ نہ ہوں بارے جب تم کو لکھا اور تم نے بآ نے مناسب ان کو اطلاع دی تو انہوں نے مجھ کو خط لکھا چنانچہ پرسو میں نے اس خط کا جواب بھیج دیا تمہاری عنایت سے وہ جو ایک اندیشہ تھا رفع ہو گیا خاطر میری جمع ہو گئی اب کون سا قصہ باقی رہا کہ جس کے واسطے آپ ان کی سفارش کرتے ہیں واللہ تفتہ کو میں اپنے فرزند کی جگہ سمجھتا ہوں اور مجھ کو ناز ہے کہ خدا نے مجھ کو ایسا قابل فرزند عطا کیا ہے راہ دی باچا تم کو میری خبر ہی نہیں میں اپنی جان سے مرتا ہوں <تصفح> گیا ہو جب اپنا ہی جوڑا نکل کہاں کی ربائی کہاں کی غزل یقین ہے کہ وہ اور آپ میرا عذر قبول کریں اور مجھ کو معاف رکھیں خدا نے مجھ پر روزہ نماز معاف کر دیا ہے کیا تم اور تفتہ ایک دیباچہ معاف نہ کرو گے اسد اللہ بھائی صاحب کا عنایت نامہ پہنچا گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو اس ساٹھ برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی چھٹی ساتویں رمضان کو میں خوب برسا ایسا میں جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا اب میں کھل گیا ہے اب گھرا رہتا ہے ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے دھوپ بہت تیز ہے روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں کبھی پانی پی لیا کبھی عقا پی لیا کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا یہاں کے لوگ عجب فہم اور ترفا روش رکھتے ہیں میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے ہاں بھائی پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخبار دہلی میں تھا کہ ہاتھرس میں بلوا ہوا اور میجسٹریٹ زخمی ہو گیا آج میں نے ایک دوست کے ہاں سے اس اخبار کا دو ورقہ منگا کر دیکھا واقعی اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور ریایہ نے پتھر مارے اور میجسٹریٹ زخمی ہوا حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے ہوس ناکانہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھئے ہاں صاحب منشی عبد لطیف صاحب ارادہ کر کر رہ گئے اپنی نثریں کیوں نہیں بھیجتے کیا میرے خطوط اردو زبان میں دیکھ کر وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ یہ فارسی نثر لکھنی بھول گیا میری طرف سے ان کو دعا کہو اور کہو کہ صاحب ہم تمہاری نثر دیکھنے کے مشتاق ہیں بائیس جون اٹھارہ سو ترپن غالب نواب انور سعد الدین خان بہادر شفق پیر مرشد کورنش مزاج اقدس الحمد تو اچھا ہے حضرت دعا کرتا ہوں پرسوں آپ کا ختمہ سرٹیفکیٹ کے پہنچا آپ کو مبہ فیاض سے اشرف الوکلا خطاب ملا ایک لطیفہ نشات انگیز سنیے ڈاک کا ہر جو بلی ماروں کے محلے کے خطوط پہنچاتا ہے ان دنوں میں ایک بنیا پڑھا لکھا حرف شناس کوئی فلاں ناس یا ڈھمک داس ہے میں بالا خانے پر رہتا ہوں حویلی میں آ کر اس نے داروغ کو خط دیا اور اس نے خط دے کر مجھ سے کہا کہ ڈاک کا ہر بندگی عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ کو جیسا کہ دلی کے بادشاہ نے نوابی کا خطاب دیا تھا اب کالپی سے خطاب کپتانی کا ملا حران کہ یہ کیا کہتا ہے سرنامے کو غور سے دیکھا کہیں قبل از اسم مخدو میں نیاز کیشاں لکھا تھا اس قرم ساک نے اور الفاظ سے قطع نظر کر کے کیشاں کو کپتان پڑھا اسد اللہ <những> <loves them> یار بھتیجے گویا بھائی مولانا علائی میاں چلتے وقت تمہارے چچا نے غلیل کی فرمائش کی تھی رام پور پہنچ کر وہ بے سی و تلاش ہاتھ آ گئی بنوا رکھی لڑکوں نے ملازموں نے سب نے مجھ سے سن لیا کہ یہ نواب ضیاء الدین خان کے واسطے ہے اب چلنے سے ایک ہفتے پہلے تم نے غلیل مانگی بھائی کیا بتاؤں کہ کی کتنی جستجو کی کہیں بہ ہم نہ پہنچی دس روپیہ تک مول کو نہ ملی نواب صاحب سے مانگی توشا خانے میں بھی نہ تھی ایک امیر کے ہاں پتہ لگا دوڑا ہوا گیا کھپچی موجود پائی لیکن کیا کھپچی جیسے نجف خان کے عہد کے تورانیوں میں ہماری تمہاری ہڈی بنوانے کی فرصت کہاں آج لی کل چل دیا اس بانس کی قدر کرنا اور اس کو اچھی طرح بنوا لینا خوشی ہے یہ آنے کی برسات کے پئیں بادائے ناب اور آم کھائیں سراغاز موسم میں اندھے ہیں ہم کہ دلی کو چھوڑیں لوہارو کو جائیں ہوا حکم باورچیوں کو کہ ہاں ابھی جا کے پوچھو کہ کل کیا پکائیں وہ کھٹے کہاں پائیں املی کے پھول وہ کڑوے کریلے کہاں سے منگائیں فقط گوشت سو بھیڑ کا ریشے دار کہو اس کو کیا کھا کے ہم ہنس اٹھائیں نجات کا طالب غالب مرزا حاتم علی مہر مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے ہزار کوس سے بضبان قلم باتیں کیا کرو ہجر میں وسال کے مزے لیا کرو کیا تم نے مجھ سے بات کرنے کی قسم کھائی ہے اتنا تو کہو کہ یہ کیا بات تمہارے جی میں آئی ہے برسوں ہو گئے کہ تمہارا خط نہیں آیا نہ اپنی خیر وعافیت لکھی نہ کتابوں کا بیورا بھجوایا ہاں مرزا تفتہ نے ہاترس سے یہ خبر دی ہے کہ پانچ ورق پانچ کتابوں کے آغاز کے ان کو دے آیا ہوں اور انہوں نے سیاح قلم کی لوہوں کی تیاری کی ہے یہ تو بہت دن ہوئے جو تم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ دو کتابوں کی تلا لوہ مرتب ہو گئی ہے پھر اب ان دو کتابوں کی جلدیں بن جانے کی کیا خبر ہے ہر چند کاریگروں کے دیر لگانے سے تم بھی مجبور ہو مگر ایسا کچھ لکھو کہ آنکھوں کی نگرانی اور دل کی پریشانی دور ہو خدا کرے ان تینتیس جلدوں کے ساتھ یا دو تین روز آگے پیچھے یہ سات جلدیں آپ کی عنایتی بھی آئیں تا خاص و عام کو جا بجا بھیجی جائیں میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہیں رہا نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا ان دونوں کے گھر لٹ گئے ہزاروں روپے کے کتاب خانے برباد ہوئے اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کے وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا غزل تم کو بھیجتا ہوں اور سلے میں اس کے اس خط کا جواب چاہتا ہوں درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا